آج کے سبق میں استاذ محترم چھٹی وضاحت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہماری امت کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوئی ہے وہ ان رایت الاسلامی و صلاح الاضحیٰ لم تزل تنطقل بین الدل مختلف اسلام بلائی اور عزت کا جو جھنڈا ہے یہ مسلسل مختلف ہاتھوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہماری امت میں جو مختلف قومیتیں ہیں عرب ہیں عجم ہیں ترک ہیں فارس ہیں بربر ہیں منگول ہیں افریقی ہیں ہندوستانی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب ملجل کر اسلام کے جھنڈے کو تھامے رہے ہیں اسلام فی مکان کانا انہدی آخر اور جب بھی اسلام کہیں بھی کمزور ہوتا تو دوسری جگہ طاقتور ہوتا وہ کانا آخر الشواہد قیام دولت اللہ حفت رمضیت الخلافت الجامت اور اس جہاد اور خیر کے جھنڈے کو تھامنے والے جو سب سے اخیر میں لوگ آئے وہ عثمانی خلافت والے تھے جنہوں نے اسلامی خلافت کے جھنڈے کو تھاما اور اسلامی خلافت کو انہوں نے برقرار رکھا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش انہوں نے کی حتیٰ کہ پھر ان میں بھی اس طرح کے لوگ آتے گئے جن کی وجہ سے خلافت کمزور ہوتی گئی بےغیر اللہ تعالی نے ان سے یہ جھنڈا لے لیا اور دوسروں کے حوالے کر دیا اور آج یہ عزت و احترام اور اسلام کا جھنڈا مجاہدین کے ہاتھوں میں ہے پیغمبر علیہ نے یہ پیشنگوئی فرما دی تھی کہ قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو کہ جہاد کرتی رہے گی جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے نہیں ابرحاد الدین القامنقات الہیہ احسابطمن المسلم حتہ تقوم الساعة. یہ دین قائم و دائم رہے گا اور اس دین کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت جنگ کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی یہاں یہ کے لفظ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ وہ قطال کرے گی وہ جماعت امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں میور دلہ خیر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ عطا کرتا ہے حق کی خاطر مسلمانوں کا ایک گروہ قطال کرتا رہے گا ظاہرین علا منا وم اور وہ گروہ اپنے مخالفین پر بھاری ہوگا القیامہ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا رواہ مسلم اسی طرح ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو ہی سے ہے لا تقوم الساعة الا بطائفة من امت ظاہرون على الناس قیامت قائم نہیں ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب ہوگی لا يبالون من خذلہم ولا من نصرہم وہ ان کو بیار و مددگار چھوڑنے والوں کی اور ان کی مدد کرنے والوں کی کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے وہاں کذا بقیت ہماری امت اسی طرح آج بھی قائم و دائم ہے جہاد میں مصروف ہے وہ مزالت طائفۃ المنصورۃ طائفۃ الجہادی ود احادی ہی قائم و الحمد الحمدالمنا وقت پر وقت گزر رہا ہے زمانے پر زمانے گزر رہے ہیں لیکن یہ طائف منصورہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد میں مصروف ہے استاد محترم نے یہاں پر ایک اپنی آرزو اور تمنا کا ذکر کیا ہے اس تمنا کا ذکر ہم یہاں پر کر دیتے ہیں تاکہ تاکہ ان اسباق کو سننے والے کسی بھی ساتھی کو ہو سکتا ہے یہ بات متاثر کر جائے اور وہ استاد محترم کی اس آرزو کو پوری کرنے کی کوشش کرے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو وضاحت ذکر کی ہیں اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں ہم اس مقصد کے لیے ایک الگ سے کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور میں اس کتاب میں بھی بہت ساری نادر مثالیں اور عبرتناک واقعات ہمارے عمرہ علماء اور حکمہ کی مجاہدین کی ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ کتاب مزید طویل ہوتی جائے گی اس لیے میں نے اس موضوع کو الگ سے ایک کتاب میں جمع کرنے کی نیت کی ہے اللہ تعالیٰ شاید کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے استاذ جیل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان وضاحتوں کی بنیاد پر یہ جو وضاحتیں بیان ہوئی ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان وضاحتوں کی بنیاد پر ہمارے اہل علم اور اہل قلم ساتھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جس میں ان وضاحتوں کی بنیاد پر واقعات درج کیے جائیں کہ وہ جیسے بھی تھے اس زمانے کے ان عمر اور حکمرانوں سے یقیناً بہتر تھے اس موضوع پر لکھنے کے لیے آپ کے سامنے میدان کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے کے عمراء علماء اور عوام میں خیر کی کشمکش تو جاری تھی لیکن کار خیر ان پر غالب تھے اچھے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے تیرہ صدیوں تک تیرہ سو سال تک وہ اس امت کی بہترین انداز میں خدمت کرتے رہے ہیں اسلام کا جھنڈا انہوں نے اٹھائے رکھا بہت بڑے بڑے سرکش قسم کے کافر جو ہیں مسلمانوں سے لڑے ہیں لیکن سب کے سر پھٹے ہیں وہ بقیل اسلام شام خا وہ اسلام سر بلند رہا مسلمان عزت مند رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق جس کی جتنی کوتاہی تھی اسی کے مطابق سزا بھی ملتی گئی حتیٰ کہ یہ بیسویں صدی شروع ہو گئی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کی اکثریت حاکم اور رعایا یہ اللہ کی شریعت سے دور ہوتی جا رہی ہے دشمنان اسلام کی سازشیں اثر دکھا رہی ہیں اعتقادی اعتبار سے ہو یا تطبیقی اعتبار سے ہو مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے نظریاتی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے دونوں میدانوں میں مسلمان اس وقت انتہائی ابتری کا شکار ہیں حتیٰ کہ آج اسلامی تاریخ میں وہ وقت آ پہنچا ہے جس کی مثال شاید اس سے پہلے نہ ملتی ہو ہے اصبح الغزات بحل غذا تو یو ول اسمن اس کہ آج کافر دشمن ہماری امت کے خلاف لڑ رہا ہے کس کے ذریعے لڑ رہا ہے اسی امت کے جوانوں کے ذریعے ہمارے خلاف لڑ رہا ہے برائے نام مسلمان فوجیوں کو ہمارے خلاف مسلمانوں ہی کے خلاف لڑایا جا رہا ہے استاد محترم فرما رہے ہیں کہ ہم اگلی فصلوں میں ان کے اسباب اور دلائل ذکر کریں گے اور ان مسائل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اس کے حل وغیرہ کا ذکر کریں گے تنفع ہو سکتا ہے کہ ہماری ان باتوں سے طائف منصورہ کو فائدہ پہنچے وہ آسان نقون من شا اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم طائف منصورہ ہی میں سے ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں طائف منصورہ کے خادمین میں سے بنائے وصل خير خلقی محمد وصحب اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ